اللهم صل وسلم و سلامه على سيدنا رسولنا بعد في دعاء الاحياء الى الاموات او صدقههم اي صدقه الاحياء عنا اي عليه الله ان نكون ممن ايلوا في خلاف للموتى وتمسكوا یہاں سے معذین اور شادی والے مرحمہ ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں وہ ہے عیسال ثواب کا مسئلہ کے زندہ لوگوں کے اعمال اور ان کا اِسار ثواب کیا اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اہل سنت والجماعت جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے اس پر کئی نقلی اور عقلی لڑائی ہیں البتہ معتضیلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور تجزیلہ اسال ثواب کے ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا اس بات پر وہ دو تین دلیلیں پیش کرتے ہیں پہلی دلیل معتضیلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے خزاء اللہ تبارک و تعالیٰ جو تقریر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ جیسا ہے ویسا ہے بندے کے پاس لہذا کسی کا دعا کرنا یا نہ کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اب کسی کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا لیکن لہٰذا اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دعا سے اس کے متعلق یہ کہہ دینا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہے یہ جو فیصلہ ہے کیا وہ نہیں بدلے گا اگر اس بات کو مان لیا جائے اور کوئی بھی کام نہیں چلے جائے پھر تو یہ چاہیے کہ دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا کسی کو کیا معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے معلوم کیا کہ کسی, کسی کے لیے اس کا انجام کار اچھا یا برا یہی لکھا ہو گر کوئی اس کے لیے دعا کرے گا اس کو اہل عیال میں سے تو میں سے بخش دوں گا نہیں تو نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن اگر ایسا ہی ہے کہ بالکل یا بس تقریر کو ہی مان لینا تو پھر تو چاہیے کہ دنیا والوں کو کہ پھر یہاں کوئی کام کرے نا کوئی عمل کرے نا بس چاپ بیٹھ جائیں بس خود بہت جو تقدیر ہے وہی لازم آئے گی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اسی وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے اب اس کے بعد اس کو عقل دے کر چھوڑیے جس راستے پر چاہیں چلے لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقریر کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا لہٰذا علیہ سباب کا کو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ غلط ہے دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کل نفسیں میں بیمار کا سبق رہے گا اللہ کہتے ہر نفس اپنے احمال کے بدلے میں مرحوم ہے کہ اس کے اعمال کے بدلے میں ہی پکڑا جائے گا اگر اس کے احمد برے ہوں گے تو پکڑا جائے گا برے اعمال نہیں ہوں گے اچھے ہوں گے تو اس کو فائدہ ہوگا لہذا اگر اس کو اس کے برے اعمال کی سزا ملنی ہے تو دوسروں کے اعمال سے اس کو فائدہ نہیں ہونے والا جو گناہ اس کے اپنے ہیں تو اس, اس کو سزا ملے گی اگر اپنے اعمال اچھے ہیں تو اس کو اس کو فائدہ ہونا چاہیے اب دیگر کے اعمال سے اس, کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنے امال کے بدلے میں پکڑا جائے گا نقش دماغ کا سبق صحیح تھا یعنی وہ تو یہ گویا اس آیت کے خلاصے کے طور پر استدلال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو کل ڈو نقشن دماغ کا سبق نہیں نا کہ کل کے کے دن ہر نفش پکڑا جائے گا اپنے اعمال کے بدلے میں اس سے مراد خود کفار ہیں جیسا قرآن مجید کی عائد بترا رہی ہے کلو نفس بے کا سبق رہی نا اللہ مگر دائیں والے یعنی نیک لوگ ایمان والے کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کفار لوگوں کے کفار کیا ہوں گے اپنے اعمال کے بدلے میں پکڑے جائیں گے اس کے خلاف جو دوسرا گروہ ہے اہل ایمان کا وہ کیا ہوں گے خوش و فروغ ہوں گے اور وہ مطلب اپنے اعمال کے بدلے میں نہیں پڑے جائیں گے ان کو دیگر لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے دیگر اعمال کا تیسرے نمبر پر انتظار کرتے ہیں معتزلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو خود کام کرتا ہے جو خود عمل کرتا ہے اس کو خود اس کا فائدہ ہوتا ہے انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے غیر کے اعمال کا بدلہ اس سے نہیں لیا جائے گا یہ بھی گویا کہ ان کے قرآن مجید کی آج صحیح استدال انسان اللہ ما کہا تو اپنی ہی کوشش کو کل قیامت کیا جن دیکھ لے گا تو اس کے کئی سارے جوابات دیے گئے ہیں کہ انسان کا خود ہی اپنا عمل معتبر ہے ایک تو یہ دیا گیا کہ اس سے مراد کافر ہیں کہ یہ اس سے مراد کو ایک ہی شخص مراد ہے کہ یہ جو انسان اللہ ما انسا آو اور یا یہ کہ اس سے مراد روسا علیہ السلّۃ وسلم اور ابراہیم علیہ السلط کی قوم اس کا مصدق ہے اور ایک جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ آیز امت محمدیہ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے منسوخ ہے پرانے مجید کی دوسری آیت ہے کہ, کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ضروریت اور ان کی اولاد نے اگر ان کی اتبار فرما برداری کی تو الح ہم ان نئے لوگوں کے ساتھ ان کی اولادوں کو بھی ملانے اس سے پتا چلتا ہے کہ نیک کامل کسی کا دوسرے کے کام آ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل کسی کا کام نہیں آئے گا اور اس آدمی پسمندر میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص جنت میں جائے گا تو جب اس کے جنت کے اعلیٰ مراتب ملیں گے تو وہ اپنی اعلی اولاد کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں جب اس کو بتایا جائے گا کہ وہ تو کم سر درجوں میں ہیں تو وہ بتائے گا کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں میں نے صرف اپنے لیے تو نہیں کیے ان کے لیے بھی کیے ہیں لیکن شرط کیا ہے صرف ایمان کی شرط ہے لہذا اگر مومن ہوگا تبارک و تعالیٰ ہو وہ مرتبہ لاپرواہ دیں گے کم کمتر لوگوں کو بھی ان کی اجتباع کی یہاں لہٰذا یہ وہی آج کل کے ذریعے سے منصور بھی ہے دیکھیے گا یہاں تک زندہ لوگوں کی دعا حوصر حوصر کا صدقہ کرنا کرتے ہوئے کرتے ہیں نمبر ایک اللہ تبارک نہیں ہوتا ایک دری دل، نفس نبشن کا سبق اور ہر نقص مربو پکڑا جائے گا لابیاملی لا غریب سے نہیں یہ تین دلیلیں ہیں مردوں کو فائدہ ہو سکتا ہے زندوں کا اس پر کئی ساری دلیلیں پیش کی ہیں اس نے اشارے میں اہل سنت والماعت کی جانب سے کہ ایک دلیل تو اشار سوال کی سب سے بڑی دلیل انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ پیش کی ہے کہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر تو خیر نہیں لکلتی کہ آپ علیہ صرف اسلام میں یا دیگر جی مسلمانوں کے حقوق میں سے کہا گیا ہے کہ جنازہ جو زندہ لوگ بردا کی کیا کرتے ہیں جنازہ ادا کرتے ہیں اور اس پر کیا ہے توارس جسے آ رہا ہے سلف صالحین یعنی اس کو نقل کرتے چلے آئے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان اس کا حق ادا کرتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اس کی سفارش کرتے ہیں اور اس کے کام آنے والا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جو مسلمان کیا کرتے ہیں اگر کسی ایک آدمی کے سو کی تعداد تک اگر پہنچ کر اس کے لیے سفارش کرتے ہیں تو اللہ تبارک ان کی سفارش کو قبول فرما لیتے ہیں اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وفات کے کی کیا سب کا کروں جو زیادہ افضل کیوں میں خواہ خواہ پانی نہیں تھا پانی کی کمی تھی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پانی کا انتظام کرو تو انہوں نے پھر اپنی والدہ کے نام پر ایک نے رہا تھا کہ جو ساتھ کے نام سے تو بستی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اگر کوئی عالم یا طالب علم یا کوئی عالم اس بستی میں سے گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے قبرستان والوں سے کیا کر دیتے ہیں چالیس دن تک عذاب کو اٹھا لیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ساری ایسی احادیث کہ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو کیا ہوتا ہوتا ہے ہے فائدہ پیچھے رہ جانے والے جو لوگ ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے اس آدمی کو کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے مرنے والے کو تو ان احادیث کی وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرنا جو شخص جاتا ہے دنیا در है جاتا ہے पीछे اس کے جو پیچھے جانے والے لوگ ہیں ان کے آمار کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو مرنے والے کو پیچھے جانے والوں جی بولا نام مارت ہے ہمارے ندی وہ جو حادیث میں والد صحیح احادیث میں حادیث اور سلف نے ہے پیدم یقین اگر مردوں کے لیے نہ ہوتا نہ فن کے کوئی فائدہ اس کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہوتا پھر جنازے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہوتا پھر, پھر مرنے والے پر لوگ جنازہ نہ پڑتے مقان علیہ و صلاح وسلام بانئی تو صلی اللہ علیہ نہیں ہوتا کوئی مرنے والا یہ کچھ اگر مسلمانوں کے جنازہ اور ان کی حق ان کی جو تعداد پہنچ جائے اور سارے کے سارے سفارش کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ شفیع مگر یہ سب کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے بھگوان صاحب اللہ آآ... یعنی میری والدہ کا انتقال ہو گیا کون سا صدقہ سب سے بہتر ہوگا کالا میں, میں, میں پانی نہیں تھا سب کا دیتا ہے جب یہ گزرتے ہیں کسی کریے اس بستی کے قبرستان طلب الزاب کو اٹھا لیتے ہیں ارب آئین یوم چالیس دن تک فِي اس جو احادی وہات الرحمان ایک اس کی اسماپ کو, فرماتے ہیں, بندوں کی دعا کو فرماتے ہیں اور ان کی حجات کو پورا کرتے ہیں اور ساتھ دعا شرائط بتائی ہیں ایک تو یہ انسان کوئی قطر کی دعا نہ کرے کوئی بڑائی کی کسی گناہ کی دعا نہ کرے مثلاً یہ اللہ مجھے کوئی شراب پھیلا دے کہ مجھ سے فلاں کا قتل کروا دے وغیرہ وغیرہ کوئی گناہ کی نہ ہو یا فلاں سے میں ناراض ہو جاؤں مجھ سے ناراض کر دے وغیرہ پتا رہ کا کسی طریقے سے گناہ کی دعا نہ ہو اور ساتھ ساتھ میں آداب نے یہ بتایا کہ اس میں جلد بازی نہ کریں کرے بعد ہم یہ دیتے ہیں کہ دعا شروع کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی قبول نہیں رہی تو جلد بازی نہیں اس لیے کہ دعا کے قبول ان کے تین درجات ہیں یہ کہ جو اللہ معلوم تمہارا مطلب وہی دے دیں یا اس کے بدلے میں تمہارا مطلب کی مصیبت کو دور کر دیں سامنے کہ دنیا میں یہ مانگا تو میں نے نہیں دیا تھا آج اس کا بدل لے لیں اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا قبول نہ ہوگی تو جلد باتی نہ ہو دعا میں اس کے علاوہ اور بیانے کہ فرایا بیان اللہ, اللہ, اللہ تعالبار کی جو آپ قبول کرتے ہیں جب کی ہو ساتھ انہ اللہ تبارک ہے اور جو اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارا کبھی بھی خالی نہیں لوٹات اللہ تبارک کیا آتی ہے حیا اگلا ہے آتی ہے جو مسئلہ ہے اس کے بعد کہ حیا کافر کی بھی جو آ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس میں اختلاف ہے جمبور کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی جو قبول نہیں ہوتی اس لیے تو ہمار دعا فی ذلا اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی دعا جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہے مگر سیرت وسیف ابراہیم مطلب قابل قبول نہیں ہے تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی پھر ایک اور حدیث کا دُعا جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر مضلوم آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ اس کو رد نہیں کرتے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو اس میں پھر کافر سے مراد اطلاع کافر نہیں ہے اس میں کابیل کی ہے جمہور نے اصلاحی کا نہیں ہے بلکہ وہاں پر قرآن معیامت کیا نا شکرا مراد ہے نا لیکن محققین کی جو رائے ہے بعض دیگر کی وہ کہتے ہیں کہ کافل کی دعا بھی قبول ہوتی ہے وہ جیسے ابلیس کی جو دلائے جو دعا ہے کہ اس نے تبارک و تعالی سے کہا کہ رب ربرنی اگر مجھے مہلت دیجیے اس کے جوابے کا دوبارہ فرمایا تھا نقا نظر مہلت دی گئی ہے جس طرح کی یاد ہے سلال کہ وہ کہتے ہیں کہ کافروں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ کافر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو کافر کی دعا اگر دنیاوی اعتبار سے ہے دنیاوی اعتبار سے سو تو, تو قبول ہوتی ہے لیکن اگر اقروی اعتبار سے تو وہ قبول نہیں ہوتی خلاصہ یہ ہے تعالی و دعوات اللہ تعالی قرآن کو قبول جب تک کہ وہ دعا نہ کرے کسی گناہ کی فتح کی وہ مالا سادہ جب تک جلدی نہ کرے قور جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گی لے گی اس کی طرف ہوگا اللہ کو حیات آتی ہاں ہے بندہ سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی فضا اب دعا کا طریقہ دا کہ طریقہ کار یہ ہے فیضالے کا دعا بھی صرف و نیت صحیح ہونی چاہیے خالص و خلوص, خلوص, خلوص طویع اور دل کیا ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے طویّہ طویع کا مطلب دل خالص ہونے کا مطلب یہ ہے طبیعت گھسنے گم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ میری دعا کو قبول آپ السلام کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے دعا مانگو موقنون کہ تم کیا کر رہے ہو یقین رکھنے والے ہو بال قبولیت کا اللہ تبارک و ہے بندہ گمان ہیں کی گمانت اللہ تعالیٰ رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اللہ تبارک اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتے هل ان يقال دعا اس میں مشایف کی اختلاف ہے قبول یا نہیں جمہور جمہور کا مطلب یہ ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی منع کیا کہ قولی تعالی ایک تو یہ تو نقلی دلیل ہوگی نقلی دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک مطالعہ کو جانتا ہی نہیں ہے جب جانتا ہی نہیں ہے تو مانگے گا نہیں ٹھیک اور اگر ظاہر طور پر وہ اقرار بھی کرتا ہو اللہ تبارک کو مانتا بھی ہو تو دوسری جگہوں پر اس کا اقرار خود بخود باطل ہو جاتا ہے وہ کیسے اگر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتا ہی ہے لیکن دوسری جگہ میں اس کا اقرار اس طرح ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور دعا نہیں کرتا یہ اللہ بلا یار کب اس لیے اچھا تو اللہ کو جانتا نہیں اکرا بھی اگرچہ اقرار بھی کرتا ہوں پھر بھی, بھی کیوں فلیما وسعت کو بیمار لاگے نہیں اس لیے کہ وہ ایسا وصف بیان کر دیتے ہیں کہ جو اللہ کے مناسب نہیں جو اللہ کے لیے مناسب نہیں ایسا وسعت مطلب ایسا وصف کیا کہ وہ کہ جو اللہ کے شیٰ نشان خلاف فقد نفرار ہو اس کے اقرار ٹوٹ جاتا ہے ہماروں حدیث اب اعتراض والے جمہور پڑ کے یہ جو حدیث کی قبول ہوتی ہے مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے نعمت کا نا شکرا مراد شکرا سے تو اس کی دوا قبول ہوتی ہے لیکن بعض بہت چین کی رائے یہ ہے کہ کافر کی جوابی قبول ہوتی ہے چکولی تالا قید کا قصہ بیانے دے قال اللہ نے کہا نے تو مطلب قبول کیا اس کا پتہ چلتا ہے کہ کی دعا قبول یہ دعا کو قبولیت ہے پہلے کہ جہاں باب القاطم الحکیم و ابو نثر الگ عقائد کے اور بہت بڑے حقیقین گزرے ہیں قاسم حکیم بھی اور ابو نصر ادبی بھی دونوں کے دونوں یہ کیا کہتے ہیں اس کو سمرپندی ہیں سمرپن کے رہنے والے تھے اللہ تبارک و طال علیہ رحمت فرمائے تو ان حضرات کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو اپار ہیں ان کی دعا کیا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے صدر شہید اعلیٰ اسی پر کیا, کیا جائے گا فتوا دیا جائے گا خلاصہ میں نے آپ کا سامنے پیش کیا خلاصہ کیا ہے کیا کہ کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں اگر دنیاوی اعتبار سے ہے تو قبول ہوتی ہے یعنی دونوں میں تصویر اگر کریں گے جمہور میں اور محققین کی رائے کو دیکھتے ہوئے تو جو حضرات نے تخلیق کی ہے وہ یہ کہ اگر کافی دنیا کے اعتبار سے دعا مانگے گا تو, تو قبول ہوتی ہے لیکن اگر آخرت کے اعتبار سے مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی دعوانا رب العالمین السلام علیکم <سلام> و <سلام> اللہ و